میرا بد از تو خون دل از دو دیدا ہم دزل بزل یم با یم چشم ب چشم پوچھو نہیں کیا کرتی تھی یہ سا مہرے دل حزیم باختا بر جاؤں سے جا یہ میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو یہ تانا بانا ہوتا ہے نا جیا کہ یہ تیرا مہر جو ہے تیرا کرم جو ہے اس نے اس دل ہزی کے اوپر ایک دل حضی کے اوپر بن دیا باپستن کے معنی نے بن دینا اس نے بن دیا ہے دل حضیر کو بن دیا ہے کماش جہاں کے اوپر کماش متا کو کہتے ہیں تانے کو بھی کہتے ہیں کرم نے یہ کیا ہے کہ اس دل حذیم کو زندگی کی متا کے اوپر تانے اور بانے کی طرح کس طرح سے بن دیا ہے رشتے ب رشتہ, رشتہ نخ ب نخ تار क्या ہو بہ بیا کیا بات ہے نہ تاز ٹار کر ارضی ہے اور یہ تیرا کرم ہے کہ تم نے یہ کیا میرے دلِ حضیر کو متا حیات کے ساتھ اس طرح سے بن دیا ہے کہ وہ ایک سے دوسرا جدا ہی نہیں ہو سکتا اور یہ تیرا بڑا کرم ہے کیا بات ہے دل حضی کو کما سے جہاں کے ساتھ اس طرح سے بند دینا جو ہے اور یہ تیرا بڑا کرم ہے تو جو تو نے یہ کیا ہے در دل خیش تاہرا گشتو نبی جل تورا ڈر دل خیش تاہرا گشتو نبی جل ترا سف ہا بف ہا لاؤ با لاؤ بر بر بس لا پرت کو کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں فرق برق برف برق کردہ سو بو تو کر کو کہتے ہیں برتاؤ ہوتا ہے یہ تھی جناب دونوں چیزیں اس میں سنی سوزو تازے عش کا درد مند شور ہائے تازہ در جانم سگن مشکلات کو دے ہوں گدن با در اندیشہ ہم شب ہوں گدن وہ جو ذہن کے اندر میری بڑی بڑی الجھنیں تھی اس سے یہ ہوا کہ وہ اوپر کے آگے آ کہ وقت ہے پوچھ لیں ان سے جو جو تجھے ذہنی مشکلیں پیش آتی تھی فکری مشکلات پیش آتی تھی کہیں سمجھ میں بات نہیں آتی تھی یہاں سے پوچھ لو گلز میں فکرم سراؤ پراؤ سش از دورے تو پانے ہرا ان کی شہیدم مستی سے یہ کہتی ہے بہت اچھا چلا آ رہا ہے سارے بعد میں گفت رومی وقت راہ افق مد ہے کہ ہر گرے چند بر افکارے خود باشی اصیر ایمت راہ برو رے زمیرے بوڑھا باپ دہ ہے بوڑھے نے گل کی کرنا پہ گل نہ زندہ روز مشکلات خود را پیش ارواہ بزرگ بھی گوئے پہلی مشکل یہ ہے کہ از مقام میں دوری چرا یعنی از پھر دوس مجوری چرا مومن تو وہاں ہوتے ہیں تو تم وہاں سے یہ دور کیوں ہو لگ کیوں رہتے ہو خوب جواب ہے اس کا مرد آز اللہ نے جواب دیا ہے مرد آزاد کے دونت خوب رشت مین گنجد روح اندر بہشت مین گنجد وہ بہش جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ وہ جس کی وقت ارض و سماواس ہے اس کے اندر بھی مین گنجد روح اندر بہشت جنتے ملا نو پورو غلام جنتے آزاد گاؤں سہرے دباؤ جنتے ملا خورو خوابو اے اے ایک ہی کہا گیا ایک بات سرود ملا کی جنت میں سرود کیا ہی ہے لٹونے آ جاؤ تو جناب نہیں ملا قوالی کے لیے لیا جنت مرو خواب جیے تو ٹھیک تھا خرو خواب رو جاش تماشا وجو میں وجود نے ماریا جی ہاں میں اتے ماریا گیا اور حالانکہ یعنی ایسا غلط لیا ہے سرو نمج خرو خواب تو بہت تھی کیا تھا جی اور کی دیوار کے اوپر میں اور شہتا جھانک رہے تھے حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ملا بیٹھا ہوں را. <laughs> جنتے ہسے ملا شکے قبروں بانگے سور اس کے شور انگیز خود صبح نشور علم بر بیم و رجاؤ دارد حساس اب پھر آ گیا وہی علم و عشق علم بر بیم و رجاؤ دارد حساس آشکارا نے امیدو دے ہرا علم طرف از جلا کائنات عشق غرق اندر جمالے کائنات علم را بر رفتا ہو حاضر نظر عشق گوئد آچیں می آئے نگر عشق کی نگاہ مستقبل سے ہوتی ہے علم پاسٹ اینڈ پریزنٹ سے گفتگو کرتا ہے عشق فیوچر سے گفتگو کرتا ہے آچے می آئے علم پے ماں بستہ با آہین جب وہاں جی باہر وہاں ہوگی جی میٹنگ آپ علم پیماں بستہ با آئین جبر چار وہ چیز غیر از جبر و صبر اب عشق کو یہ لائے گا اختیار کے مقام میں پی ڈٹرمیشن فیٹ فیڈرزم یہ اسی کے متعلق کہے نا عشق کے مقابلے میں جب بھی یہ لاتا ہے تو اسی کو لاتا ہے نا جو قانون کے اندر جکڑا ہوا ہو عشق آزاد و وجور و ناصبور نر تماشائے وجود آمد جسور اس کے بعد آج شکوا ہاں بے گانا ہے سکوے نہیں کرتے گھر کے او را گریا مستانہ तो होता है تو ہوتا ہے سکوا نہیں ہوتا این دلے مجبور ماں مجبور نیس اس لیے کہ ناوک ماں از نگاہ ریس وہ تو یہ فزیکل بیوٹی ہے نا جس کے ناوک سے دل مجبور ہو جاتا ہے روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے آتش مارا بے فضا خراب جانے مارا سازگار عائد خراب بے خلش ہازیسکن نازیستن بائد آتش در تہے پازیستن بے خلش ہے زیسکن تو زندگی ہے ہی کچھ نہیں نازی اسکن ہے چاہیے یہ زندہ یوں رہنا چاہیے جیسے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے شو لے ہوں آگ ہو پاؤں کے نیچے آگ جلے پاؤں کی بلی ہمارے یہاں ہم وہاں کا ہوتا ہے نا وہی وہ آتش زیر نال نال بر آتش یہ بھی کہتے ہیں زی سن ای گونا تک دیر خدیس از ہمیں تقدیر تعلیس ذرا اے اش کے بے حد رش کے بے حد گنج دند در سینا اے اون لو ستےحد شو کیوں بر آل میں شب ہوں زند مر جانے والے ایک آم زندہ رہنے والے ہیں اور اگلا سوال یہ کہتا ہے کہ گرد سے تقدیر مرگ و زندگی یعنی مرنا اور جینا جو ہے یہ تو تقدیر کے ہاتھوں سے ہوتا ہے کسن داند گرد سے تقدیر کی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ موت اور زندگی تقدیر سے ہوتی ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ تقدیر کی گردش کیا ہے یہ بتاؤ یہاں خود اقبال گر گیا اپنے مقام میں بڑا اچھا چلا آ رہا تھا اس سوال میں آ اپنے مقام سے گر گیا ہے یہ مردوں زندگی گردش تقدیر کی روح سے کہنا اقبال کا مقام نہیں تھا یہاں گر گیا اس سوال میں آ لیکن گردش تقدیر کیا چیز ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن پہلا سوال کا پہلا اس کا غلط ہے یہ وقت کیا جی کیا کریں آج آج تو آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے آج ہم جاوید ماما کا صفحہ 140 ختم کر رہے تھے کیونکہ اس وقت ایک اور بھی مختصر سی تقریب ہے اس لیے آج اس سے آگے نہیں ہم بڑھ رہے آئندہ نشست میں ہم حل کی زبان سے زندہ روٹ کے اس سوال کا جواب سنیں گے کہ گردش تقدیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکتوبر انیس سو اڑسٹھ کی انیس تاریخ ہے اور ہم مجلس سے اقبال میں جاوید نامے کے ایک سو اکتالیس سفے سے شروع کر گئے ہیں ایک سو چالیس صفحے پر زندہ رود نے پوچھا یہ تھا کہ گردش سے تقدیر و زندگی کس ندانت گردش سے تقدیر کی یعنی موت اور حیات تو تقدیر کی گردش کی وجہ سے آتی ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ خود تقدیر کی گردش کیا ہے تو میں نے جیسا پچھلی دفعہ عرص کیا تھا پہلے تو زندہ روز کا خود سوال ہی بڑا کمزور ہے اقبال جیسا شخص کو یہ مانے کہ موت اور زندگی جو ہے تقدیر کی گردش سے آتی ہے اپنے سارے فلسلے کی خود تقدیر کر گیا اس میں اور آگے جو بات پوچھی ہے کہ گردش ہے تقدیر کیا ہے اس سے زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ اللہج کی زبان سے جو وہ جواب دے رہا ہے اس جواب سے تو وہ عارف ہندی نے جو جواب دیا تھا تقدیر کے متعلق وہ کہیں بلند تھا وہ تقدیر کے اوپر تو وہ عرف آخر ہے جو شخص آپ یہ دکھ دیا لیکن یہ یہاں اب حلال کی زبان سے جو آیا ہے یہ بڑی کمزور چیز ہے اللہج کی زبان سے کہہ دیا یہ ہے ہر کے از تقدیر دارد ساز ورگ لرزت از نیروے ہو ابلیس او مرد جو تقدیر کے راز کو پا گیا ہے اس سے جو معاملہ رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کی قوت کے اس سے ابلیس بھی لرزتا ہے اور خود موت بھی لرزتی ہے جبر دین مردے صاحب ہمت اچھ دے دیجیے جبر مردہ از کمالے قوتت اب یہاں دیکھیے جو میں نے ارد کیا تھا نا کہ یہ بہت کمزور ہے اس کی بنیادی کمزوری جو ہے اس کو ذرا پہلے پیچھے نظر رکھ لیجئے بات سمجھ میں آ جائے گی تقدیم میں جبر اور قدر دو چیزیں ہیں تقدیر کے جبر کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل ہر سے پہلے سے متعین ہوتا ہے انسان کو اختیار و ارادہ نہیں ہوتا اور یہ جو کچھ کرتا ہے ایک مشین کی طرح کرتا ہے پہلے سے ہر شہر متعین ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تقدیر کا جبر اور تقدیر کا قدر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے امال ارادے اور فیصلوں میں آپ صاحب اختیار ہے یہ خود کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے پہلے سے کوئی شہر متعین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کی قدر تو جبر اور قدر تقدیر میں یہ چیز ہے جبر کے معنی یہ ہے کہ پہلے سے سب کچھ متعین ہے انسان کے اپنے اختیار و ارادے پہ کچھ نہیں ہے اب یہ دیکھیے حالات جو کچھ کہہ رہا ہے یعنی یہ اتنی بنیادی چیز جو ہے جبر کی تقدیر میں جبر کہتے کس کہ کو ہے وہ بھی ایشو کو معلوم نہیں ہوں نظر آ رہا ہے جبر کے معنی یہ لے رہا ہے اپنے اختیار و ارادے کے باوجود آکام خداوندی کی اطاعت کرتا ہے یعنی یہ جبر ہے نہیں اپنے اختیار سے کسی چیز کی کسی حکم کی عدایت کرنا کسی قانون کو فالو کرنا کسی چیز کی اتباع کرنا یہ جبر نہیں ہے یہ اگر جبر ہے تو یہ تو وہ جبر ہے جو خدا نے خود اپنی ذات کے اوپر آج کیا ہوا ہے تو کیا ہم خدا کو مجبور کہیں گے جو شخص اپنے اختیار و ارادے سے اپنے لیے کسی اصول کی پابندی جو ہے ضروری قرار دیتا ہے تو اس شخص کو مجبور نہیں ہم کہتے ہیں اس کی سیلفن کو کنڈیشن جو اپنے اوپر اس نے عائد کی ہوئی ہے یہ جبر نہیں ہے اب یہ کہتا ہے کہ یہ جبر جو ہے یہ ہے صاحب ہمت کا دین اور مردوں کا جبر جو ہے کمال قوت سے ہے یہ ٹھیک ہے کسی چیز کی اپنے اوپر پابندی عائد کر لینا واقعی یہ ہمت چاہتی ہے یہ چیز جو ہے کہ اختیار کے باوجود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر لینا اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے لیکن یہ وہ جبر نہیں ہے جو تقدیر کا جبر ہے یہ تو انسان کے اپنے ارادے سے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہوئی ہے اس لیے اس کا جواب دینا کہ گردش ہے تقدیر قط اور جواب یہ دینا یعنی کچھ تو کی نہیں اس کے اندر پختہ مرد پختہ تر گرد ز جبر جبر کے بارے یا پھر وہ ہی گی عدایت پابندی اصولوں کی پابندی سے آغام کی عدایت سے انسان پختہ تر ہو جاتا ہے جبر مردے خام آغوش قبر یہ بھی گھر وہ جو معقوم ہے کمزور ہے اس کے اوپر جو جبر ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا ہے جس کے حکم کی وہ عطاج کرتا ہے یہ جبر یہ ہے معبومیت یہ مجبوری اس کو آپ کہیں گے وہ اپنے ارادے سے اصول کی پابندی ہے یہ کسی دوسرے کے حکم کا ماننا مجبوری کے تحت ہے تقدیر کا جبر یہ بھی نہیں ہے یعنی یہ بھی تقدیر کا جبر نہیں ہے کہ کسی نے پہلے سے خدا نے اس کے لیے یہ متعین کیا ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ کسی کے غلط حکم کو کی ادولی کرنا یا اسے سرکشی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اس لیے یہ بھی جبر وہ نہیں ہے جو اس کو یہ کہہ رہا ہے یہ یہ جو ہے جبر اس قسم کا وہ تو میرا میں جو ایک شیر عام طور پہ کرتا ہوں وہ بڑا عجیب ہے کہ بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ یہ ہے وہ چیز اس کو جبر کہا ہی نہیں جا سکتا جبر خالد عالم برہم زند جبر ما بے بےخو بن ماں برقند ٹھیک ہے خالد نے اپنے اوپر ایک جبر کیا ایک حکم تھا اس کی عقائد اس طرح سے کی تو وہ کہتا وہ تو ایک دنیا کو برہم کر دیتی ہے اور ہم کمزور ضعیف بزدل جو ہے ہماری مجبوری جو ہے وہ تو دین بےخو بن بھی ہماری اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے وہ ٹھیک ہے کمزور اس کا نام مجبوری رکھیے جو اپنے ارادے سے کسی کی عطایت کرتا ہے اس کا نام عتات رکھیے پابندی رکھیے کارے مردہ نست تسلیم و رضا برضیفہ راست نائل این تبا ٹھیک <تصفح> ہے آکام کی عتائت کرنا یہ مردوں کا کام ہے کمزور جو ہیں ان کے جسم کے اوپر یہ پوشاک راست نہیں آتی اب اس کے یہ معنی ہو گئے نا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو مانتا ہے اور یہ جو ہے اپنے ارادے سے مانتا ہے یہ دونوں چیزیں آ گئی تو دانی از مقام پیر روم مینا دانی از کلام پیر روم اب پیر روم کا کلام درمیان میں آ گیا تھا بدھ گبرے در زمانے با جزید گفت اورا یک مسلمان قویت باعزیر بستاوی کے زمانے میں کوئی ایک گبر مجوس تھا اس کو کسی مسلمان نے کہا کہ خوشکراں باشی کے ای ماں آوری کا بدستائے نجات و سروری آسانی بات ہو گئی اس کو دعوت دی ایماندانے کی گفت ای ای ماں اگر ہست اے مرید آ کے دارد شیخ عالم باعزیز اگر ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم بایزید میں دیکھتے ہیں تو من لم طاقت آبے آ فضو آمد کوشش کھائے جاں تو مجھ میں تو ہمت ہے نہیں بڑی اس قسم کے ایمان کی وہ تو انسان جانتے کہ بھی اس قسم کی چیز حاصل نہیں کر سکتا یہ ہے وہ عطائد قوت طاقت رکھنے کے باوجود آغام کی عطائد کرنا میں کہا اگر یہ ہے وہ دین تو میرے بس کی بات ہے نہیں کار ماں امید و بیم نیس ہر کسیرا ہمتیں تسلیم لیس کہ ہم تو ہر وقت کبھی کسی سے امیدیں باندھتے ہیں کبھی کسی سے ڈرتے رہتے ہیں اس لیے یہ چیز ہمارے بس کی بات نہیں ہے خدا کے احکام کے سامنے سر جھکانا یہ ہمت والوں کا کام ہے بات بڑی صاف سی ہے لیکن تقدیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اے بود بڑھا پابند آئی بود یہ کتاب ہے دونوں شیر میں اکٹھے پڑھ دیتا ہوں مانیے تقدیل کم کر بیدائی ندیرہ نئے خدارہ دیدائی اب اس شیر کے اندر اتنی بنیادی غلطی کر گیا ہے یہ شخص کہتا یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو ہونی تھی تو ہو گئی بوجھنی ہانی ہونی تھی یہ ہو گئی یہاں بات ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ تقدیر کے معنی اس نے کم سمجھے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہونی تھی ہو گئی اگلی چیز ہے کارہا پابندی آئی بدھ شدھ کہ یہاں ہر معاملہ قانون کے تعبیہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہو گیا کہتا یہ تقدیر کے معنی نہیں سمجھا لوگ یعنی سارے اپنے پیغام کا بیڑا بھر کر کے ہر دیے چر ہر چیز یہاں تقدیر یہاں آئین کے ماتحت ہے قانون کے تعلیہ چلتا ہے پہلے مصرے میں جو چیز ہے وہ ہے وہ جو تقدیر کی مجبوری ہے پری ڈیٹرمیشن بوتنی بد بودھ, ش یہ ہو رہا تھا ہو گیا یہ تو ہے وہ تقدیر کی جب لیکن اگلا مصرا جو ہے کارہ پابندے آئین بدھ شدہ سارے کام جتنے جو تھے یہ تو ایک آئین اور قانون کے دعبے ہو رہے تھے اس واسطے یہ ہو ہوگا کہاں قانون کیا نتیجہ نکلنا کہاں وہ پری ڈیٹرمیشن جو ہے وہ مجبوری مانیے تقدیر کم ہے بید آئی نہ خدی را نہ خدا را بید تو اب اس کے معنی تو خدی اور خدا کے یہ ہو جائیں گے کہ پھر نہ وہ کوئی آئین کی پابندی ہو نہ کوئی قانون کی پابندی ہو بس یہ بھی جیسے جی جائے کرے وہ بھی جیسے جی جائے کرتا چلا جائے اس کا تو ٹوچ ہے جو کو یہ کہہ گیا ہے مرد مومن با خدا دارد نیاز با تو ما تو با ما بتاز ہاں مرد مومن کی تو یہ ہوتی ہے خدا کے ساتھ وہ اس قسم کا معاملہ رکھتا ہے کہ خدا اس سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ سازگاری کریں گے مطابقت کریں گے تم ہمارے ساتھ مطابقت کرو مانے کیا ہوئے اس کے عزم او خلاق تقدیر حاق روزے ہے یا تیرے او تیرے حاق ٹھیک ہے یہاں تک یہ پھر بات ٹھیک آ ہے کہ مرد سان ہمت جو ہے وہ تو خدا کی تقدیروں کا خود خلاق ہوتا ہے جنگ کے زمانے میں جنگ کے دن اس کا تیر خدا کا تیر ہوتا ہے وہ جو ہے نا سورہ انفال کی آئے تھے رواں کہ ت نے وہ تیر نہیں چلایا تھا بلکہ خدا نے وہ تیر چلایا تھا اس طرف یہ تلوی ہے کہ جنگ کے دن اس کا تیر اس کا نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کا تیر ہوتا ہے وہ یہاں تک ٹھیک ہے لیکن بالکل بے ربت ہے یہ سارا ایک کے ساتھ دوسرے کو ربتے کوئی نہیں ہے کہیں کچھ کہہ گیا کہیں کچھ کہہ گیا بیماری کی علاج نے بھی تو رہا خود ہی علاج کا تو یہ ہے نہیں لیکن علاج نہیں ہوئی پنگ پیتی ہوئی ایویں نظر آدھا جہاں دوگ پی کے رلے ہوں گے پھر آگے لے سوال کرتا ہے کم نے کہا ہاں کتنا انگیخ تن بندہ ہکرا بدار کہتا یہ کم نگہی تھی جو تیرے جیسے بندہ خدا کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا آشکارا برت پنہانے وجود بعض وہ آخر گناہ توچے چود تو یہ بتا کہ تیرا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا اب حلاج کی زبان سے سنیے کہ حلاج کا گناہ کیا تھا حلاج کے متعلق تو اس وقت تک دو گروہ چلے آ رہے ہیں نا صوفیا کا گروہ تو ان اس کو خیمے تائے پائے صوفیہ بتاتا ہے کہ مقرر بندہ جو پیدا ہوا ہے کوئی وہ لاج تھا اور صاحب شریعت جو ہے وہ اس پہ کفر کا فتو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک تھا جو اس کو قتل کر دیا وہ برتاد و بے تین اور منہد تھا تو دو ایکسٹریم چیزیں ہیں لاج کے متعلق مطلب اب یہ ہلاہج سے پوچھتا ہے کہ تیرا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے سریج پہ چڑھا دیا گیا جواب وہ دیتا ہے کہ بدھ اندر سینا من بانگے سور ملت دیدم کے داردے پس دے گور میں نے دیکھا کہ قوم پوری کی پوری قوم پر مردنی چھائی ہوئی ہے تو میرے پاس سور اسرافیل تھی میں نے اس سور اسرافیل کو پونکا تاکہ ان میں کوئی زندگی پیدا ہو مومنا با خوئے بوئے کافراں لائلہ گویا نو از خود منقرا اپنی ہستی سے منکر امر حق گفتند نقشے باطل است ذا کے او وا بستہ آب و لفظ یہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ یسالونا کا حلی روح کلیر روح ہمر ردی تجھے روح کی بابت ریاست کرتے ہیں تو اسے اس, اس سے کہو کہ روح میرے عرب کا امر ہے اب یہ جو امر حق ہے نا اس کے معنی ہے روح کہ روح کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نقشے باطل ہے اس لیے کہ وہ آب و گل انسان کے تبھی جسم کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے یہ ہے اس قوم کا کہتا ہے نظریہ کہ روح چونکہ کے جسم کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اس لیے وہ بھی باطل ہے من بخود افروختم نار حیات مردہ گفتگم زرار حیات میں نے اپنے سینے کے اندر ایک آگ بڑکائی اور ان مردوں کو میں نے زندگی کا راز بتایا راز یہ تھا کہ اب خودی طرح جہانے ریختن دل بری کاہری آمیختن میں نے خود ہی کا رال ان لوگوں کو بتایا اور یہ کہا کہ خدی وہ ہے کہ جس سے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے طرح رکھی جاتی ہے اور خودی میں دلبری اور فاہری کو دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے جمال اور جلال دونوں کا امتزاج ہو جاتا ہے یہ خدی ہوتی ہے ہر کجا پیدا و نا پیدا خدی برنمی دعوت نگاہ ما خودی اب وہ جو خودی کی طرف چل پڑا جہاں بھی کوئی چیز مشہور ہو گئی ہے محسوس ہو گئی ہے وہ بھی خودی ہے جو ابھی تک غیر محسوس غیر مربی, مری ہے وہ بھی خودی ہے ہماری نگاہ جو ہے وہ حقیقت میں خودی کو دیکھ ہی نہیں سکتی کہ یہ کیا چیز ہے یہ اقبال کا فلسفہ جو خودی کا ہے اس کو حالات کی زبان سے بیان کرتا جا رہا ہے نارہا پوشیدہ اندر لورے روش جلو کائنات از ازتور روس یعنی خود ہی خودی ہر زماں ہر دل دری دہرے کوہن از در پردہ بھی گوئے سخن یہ ہر ایک دل ہر زمانے کے اندر اس دنیا میں خدی کے ساتھ پردے کے اندر ایک بات کہتا ہے ہر کے از نارش نصیب خود نمر در جہاں از خیش تن بے گانا جس کو خودی کی آتش سے نصیبہ حصہ نہیں ملتا سمجھ لیجئے کہ وہ اس دنیا میں اپنے آپ سے بیگانہ مر جاتا ہے ہندو ہم ایران ز نورش محرمست آ نارش ہم شناس آ مست ہند ہوں یا ایران والے وہ خودی کے نور سے تو باہر محر ہیں میڈم ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کہ خودی کا نور کیا ہوتا ہے لیکن خودی کی آگ کیا ہوتی ہے اس کو پہچاننے والا بہت کم مجھے نظر آیا خدی کا جلال جو ہے وہ نہیں پہچانتے یہ سب خدی کا جمال جو ہے اسی سے واپس ہیں یعنی یہاں کا تصوف جو ہے ایران کا بھی اور ہندوستان کا بھی یہ تصوف سربزیری ہے یہ جمال ہے خودی کا جلال والا مجھے یہاں نظر نہیں آتا من نور و نار اداد خبر بندہ محرم گناہ من نگر میں نے خودی کے نور اور نار جلال اور جمال دونوں سے خبر دے دی اس امت کو تو, تو جانتا ہے تو بندہ محرم ہے یہ ہے میرا گناہ آنچ من کر دم تو ہم کر دی بترس جو میں نے کیا تھا تو بھی وہی کچھ کر رہا ہے اس قسم کی قوم کے سامنے زندگی کے رات جو ہے ان کو اکشا کرنا اس کا نتیجہ اگر سلیف بھی ہوگی تو اور کیا ہوگا معاشرے بر مردہ آوردی وردی بطرس بطر تو ان مردوں کے اوپر سیامت کا کور پھونک رہا ہے ڈر سے اٹھیں گے ذرا گلا گھونڈ دیں گے اب درمیان میں تاہرہ آئی ہے غنیمت ہے کہ چاند شیر تعلیم کی ہے یعنی وہ کو یہ سمجھتا ہے یہ شخص اللہ کی تعلیم کیا ہے وہ بالکل کمڑ خانے نے جس طرح ہوں نہ اس طرح کی چیز آ ہے یہ شخص جی ہاں اس نے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کر دیا ہے نہیں آگے آتا ہے جہاں بڑا گرو کرتا ہے علاج اس کا بھی اور اپنا بھی ایک بال کرتا ہے آتا ہے آگے انداز وہ بھی جو تھا اصل میں یہاں تو اپنی بات جو ہے علاج کے منہ سے کروا رہا ہے طاہرہ درمیان میں آئی ہے اس نے یہ کہا ہے یہاں یہ طاہرہ یہ جو چار پانچ چیر ہے نا طاہرہ کے یہ واقعی طاہرہ کے کایا نے کہا اس دن بچی نے کہا تھا نا واروی بیٹی نے کہ یہ تاہرہ کی کیا بغل یہ سامنے لیا ہے وہ تو بالکل لکھنوی عورت نظر آ رہی ہے وہ اس کا جوش و خروش انقلابی اسپرٹ روس کی روح کے اندر نہیں ہے بات اس نے ٹھیک کہی تھی انقلابی رو اس کے اندر آتی ہے وہ, وہ انقلابی رو آرسی کی دیکھی نا آپ نے اس میں کنونشن کے اندر ہے بالکل وہ سرخا با ماں انقلاب ہے یہ بچی. اب تاہرہ آئی ہے وہ خوب کہا ہے طاہرہ نے الگنا ہے بندہ صاحب جنون کائے ناتہ آیت بروں ہاں ہا ہا کیا بات ہے اقبال نے یہی سے یہ بات لی ہے گرج دستے تو کارے نادر آئےت گناہ ہم اگر باشد سوا بختے تو یہ جو ہے نا انگنا ہے بندہ اے صاحب جنو کاائے نات تازہ اے آیت برو بڑا خوبصورت یہ رہتا ہے بڑا اور ایک او صاحب جنوح کے ہی اس قسم کا گنا ہوتا ہے ساری دنیا اس کو مجنون کہے اور کہے اور کہ کتنا بڑا بات با گناہ کا کام کر رہا ہے اسی سے ایک نئی کائنات پیدا ہوتی ہے یہ جو اللہ ہو اللہ ہو والے ہیں نا ان سے نہیں کائنات بہت خوبصورت سے ہے رہتا ہے اور یہ صحرا کے بالکل اصل حال ہے وہ آج نہیں بچی یہاں نہیں تو اس کو کہتا کہ لو بھائی تمہارا گلہ اتر گیا شا کے بے حد پردہ ہارا پر درد ہاں ہاں یہ جب کا اپنی آپ اور تیز ہو جاتا ہے آگے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ پردوں کو نہیں رکھتے بے رہنے دیتا وہ پردوں کو کھا دیتا ہے کوہنگی راؤ از تماشا می برد آہ منظر کے اوپر جو یہ یہ کوہنگی پرانا ہونا جو ہے اس کی جو مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ جھاڑ کے رکھ دیتا ہے قدامت پرستی کا یہ جو غبار اڑ کے پڑ گیا ہوا ہوتا ہے تماشے کے اوپر منظر کے اوپر وہ جا کے اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے یعنی یہ جو کچھ حل نے کیا ہے وہ اس کا شوق کے بے پایا کی شدت تھی جس سے اس نے ان پردوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اور اس طرح سے وہ منظر جو غد و غبار کے نیچے اٹ گیا ہوا تھا اوجھل ہو گیا ہوا تھا تو اس نے گاڑ کے ساتھ کر کے سامنے رکھ دیا یہ ہے صاحب جنوب کا منظر یہ کونگی راز تماشا بھی برد غالب نے اپنے یہاں شعر لکھا اس کے لیے غالب بڑی عمدگی سے بات کرتا ہے سر جو ہمارا اس دفعہ گنوان تھا نا نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یہ چیزیں ساری اس میں اس سے پہلے غالب حیات میں ان چیزوں کو جو لانے والا ہے صاہرہ نے بھی یہ چیز جی ہوئی ہے یہ تازہ بھی ہے لیکن غالب نے کہا کہ رفتم کے کونگی ز تماشا بر گنم رفتم کے کوہن گی تماشا بر گنم در بزم رنگ و نمت دیگر افغانم بادہ تنخ تر شب دو سینا ریش تر تاکہ شراب اور تلخ ہو جائے اور میرے سینے کے زخموں کو اور شدت سے دے تلخ تر شب دو سینا ریشت دیکھیے نیا ان کیا ہے بے گزم آب گینا او در ساگر اب گنا <تصفح> شراب نہیں میں نے پوری سراہی کو پگھلا <تکلا> دیا اسے <اور زیت تصفح> ساگر میں ڈال دیا کہ ذرا شراب ترس ہو جائے ذرا سینے کے ریشت اور ذرا ترک ہو جائے یہ ہے رفتم کے کوہ نیچے تماشا بڑا واہ واہ بڑا انداز عجیب ہے بارش کا یہاں سے دیا تھا اور سہارا کی زبان سے یہ کہلایا کہ ٹھیک ہے یہ ساحل و جنوب آتے اس لیے کہ یہ فرسودہ قسم کی چیزیں جب آتی ہیں کر کے ان کو پھینک دے نئی چیز پیدا کریں آخر آز دار و رسن گیرت نصیب بڑا اچھا مسرا ہے برنا گدر زندہ از ہوئے حبیب زندہ جب ہوئے حبیب میں جاتا ہے تو پھر وہ زندہ واپس نہیں آتا تھا وہاں سے واپس نہیں آتا جو کے یار سے نکلے تو سوئے دار بیل نے یہاں سے لیا ہے جلوے بنگر اندر شہر و دشت واہ بابا کرتا ہے کہ وہ جو ہے پھر مرتا نہیں ہے جلو بنگر اندر شہر و دشت دارہ بنداری کے از عالم گزشت یہ نہ سمجھ کے وہ دنیا سے چل گیا ہے. وہ تو اس کا جسلسہ چلا گیا اس کے سارے جتنے بھی شوہرت اس کا سارا چرچا اس کے تذکرے تمام شہر و دشت کے اندر ہوتے ہیں تو ایسا, ایسا شخص مر جاتا ہے در زمیر عصر خود پوشیدہ ہست وہ اپنے زمانے کے ضمیر کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اندری حلبت چسانجیدہ ہست اور سمجھ میں نہیں بات آتی وہ زمانے کی ضمیر کے اندر کس طرح سے سما جاتا ہے وہ تو سنو نہیں سکتا اس کے اندر اتنا عظیم انسان وہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے ضمیر کے اندر وہ سنو نہیں سکتا اس سے فوٹ پھوٹ کر باہر نکلاتا ہے بہت اچھے شعر ہیں آ ہی کے بھی چار ہوتے ہیں اس کے بعد زندہ روڈ نے غالب سے ایک شیر کے معنی پوچھے ہیں اور مجھے پھر افسوس آیا ہے کہ غالب کے ہاں بڑے بڑے عجیب شیر تھے جن کے معنی نے پوچھنے کیا یعنی خود اقبال نے سمجھا نا کہ میں نے اس شیر کو یوں سمجھا تو غالب سے کچھ اس قسم کے شیر کے بعد پوچھتا یہ شیر ایسا نہیں جس کے معنی نے پوچھے ہیں اب غالب آ گیا اے ترا دادند دا دا دردے جستجو مانی یک شیر خود بامن بے گو آپ ایک شیر کے معنی ذرا مجھے سمجھا دو یہ شیر اردو کو ہے لیکن غالب کا اردو تو فارسی ہوتی ہے نا اخیر میں یہ چیز جو ہے نا اردو میں یہ کیا ہے کیا ہے امری کف خا کس ترو بل بل رنگ اے نالا نشانے جگری سوختا اے سیف وہاں ہے اے نالا نشانے جگرے سوختا کیا ہے یہ ہے یہ میں شیر کی معنی سمجھا دیتا ہوں تو وہاں سے آگے بات سمجھ میں آ جائے گی جی ہاں وہ کہتا یہ ہے کہ سینے کے اندر جگر سوختا جو ہے وہ تو کسی کو نظر نہیں آ سکتا لیکن اس کی جو نمود ہوتی ہے وہ مختلف پیکروں میں مختلف پیراؤں میں ہوتی ہے کمری کو دیکھیے تو وہ اس کی نمود جو ہے وہ ایک خاکستر کیسی کہ کمری یا جڑا ہوتا ہے راک نظر آتی ہے بچاری ساری گلگل کو دیکھیے تو وہ صاحب رنگ کا ایک کپس ہوتا ہے اس کے اندر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے نالا جگری سوختا کا بلاخر نشان ہے کیا کبھی وہ کسی انداز میں سامنے آتا ہے کبھی کسی انداز میں آتا ہے بڑی عجیب بات کیا گیا یہ شب آغالب جواب دیتا ہے نالے تیز آ سوزے جگر ہر کو جا تاثیر او دیدم بگر ہر جگہ اس کی تاثیر لگ لگ ہوتی ہے کمری ان تاثیر اُسوختا بلبل از رنگ ہا اندوتا ساتھ ہے اندرو مرگے با ہو شیات نالا جو ہے نا یہ اس کی بات کہہ رہا ہے آہو فغ جو ہے اس کے اندر موت ہوتی ہے اہوش حیات کے ساتھ زندگی اور موت دونوں اس کے ساتھ होते ہوتے ہیں के کے ساتھ یک نفس اینجا حیات آجا ممان ایک ہی سانس میں یہاں وہ زندگی بن کے اوپر آتا ہے دوسرے سانس کے اندر دوسری جگہ وہ موت کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے آ چنا رنگے کے ارجنگی ازوش آ چنا رنگے کے بے رنگی ازوش عجیب قسم کا یہ رنگ ہے کہ کہیں تو اس میں کوسے قزا کے سے سینکڑوں رنگ سامنے آ جاتے ہیں ارجن کے مانے مختلف رنگوں کا آمیزہ وہ خلمونی رنگوں کی الگ الگ قسم کے رنگ اکٹھے کیے ہوئے اور کہیں دیکھو تو وہ بالکل بے رنگ ہوتا ہے ایک بھی رنگ اس کے اندر نہیں ہوتا تو نہانی مقام رنگ ووس قسمت ہر دل بقتر ہاؤ ہُوس تو جان ہی نہیں سکتا کہ یہ مقام رنگ و حقیقت یہ ہے کہ ہر دل کی تقبیر جو ہے اس کا جو نصیبہ ہے وہ ہاؤ ہُو کے مطمئن کے مطابق ہوتا ہے کہیں وہ رنگ کی شکل میں ہوتا ہے کہیں بے رنگی کی شکل میں ہوتا ہے کہیں خاصستر ہوتی ہے کہیں بلبل ہو جاتی ہے عجیب عجیب پیکروں میں نمود اس کی ہوتی ہے یا برنگ آ یا بے رنگی گزر کا نشانے گیری از سوزے جگر اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں یا تو تو ہم رنگ بن جائے یہ بھی ہے ایک انداز یا یہ اکثر بے رنگ ہو جائے یا سرابہ نالا بن جائے یا فاؤں پیدا نہ کر یہ وہ ہے جو چیز نہیں ہے یہ ہے سوزے جگر کا نشان یہ ہے کہ یہ دو رنگی نہیں چل سکتی ایک ہی انداز ہونا چاہیے اس کے اندر یہاں سے اقبال ایک بالکل نئی چیز شروع کرتا ہے جی اس میں اور وہ آگے غالب کے ہاں بھی وہی بات چلتی ہے اور حلات کی زبان سے بھی وہی چیز چلتی ہے یہ بہت مشکل مقام بھی ہے اہم مقام بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو آج ہم یہیں تک رہنے دیں اس لیے کہ ماحول میں آج باقی اب, آب ہے نہیں اتنا حصہ جو ہو گیا ہے یہ تو کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ مس بھی کر دیں کچھ بات نہیں لیکن اگلا حصہ جو ہے یہ بڑا اہم حصہ ہے اور اس نے بڑی اہم بات یہاں چھیڑی ہے اصل میں ہوا یہ تھا میں اگلی دفعہ بھی دوہرا دوں گا کہ قریب کوئی اٹھارہ سو بیس کا ذکر ہے کہ ایک ہوتے تھے فضل الحق خیرآبادی بہت بڑا منتقی یہ شخص دور کا گزرا ہے بہت بڑا منتقی ہمارے ہاں کا رستو کے مقابل کا خیرآبادی فضلہ خیرآبادی خیرآبادی سارا خاندانی منتقیوں کا حقیقت میں اور فضلہ جن کا امام تھا بہت بڑا تھا جی اس کا مناظرہ ہوا یہ سید اسماعیل شہید جو ہیں ان کے ساتھ یہ اسماعیل شہید جو ہیں یہ وہابی ٹائپ کے لوگ خیراوادی جو تھا اس کا موقف یہ تھا کہ خدا رسول اللہ کا نظیر پیدا نہیں کر سکتا وہابی جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ خدا پیدا کر سکتا ہے پیدا کرتا نہیں ہے پیدا کر سکتا ہے وہابیوں کے ہاں یہ جو ہے نا بریلویوں کا غلوم رسول کے متعلق کہ وہ نور ہیں بشر نہیں ہے وہ خدا ہی ہے وہ بھی یہ نہیں مانتے اس پہ رہتے ہیں اس معاملے میں اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نظیر پیدا کر سکتا ہے خدا پیدا نہیں یہ ان کا ہوا تھا مناظرہ آپس آب میں خیر آبادی نے غالب سے کہا کہ بھئی اس معاملے کے اندر میری مدد کرو اور تم کچھ لکھ کے دو میں سمجھتا ہوں اس نے اچھا کیا اس پہ مصنوعی غالب نے ایک لکھی وہ بڑی پائے کی مسئلے ہے اس نے اور اس مسلح کے اندر اس نے خود خیرآبادی کا یہ جو عقیدہ ہے اس کی تردید کر دیبادی آیا اس کے بعد اس نے تو اچھی آدھی کی ترمیم میڈم تجھے یہ کہو تھا کہ یہ کچھ کرو یہ تو نے کیا کیا کہنے کے کوئی بات نہیں ہے آدھی مسئلہ لکھی ہوئی ہے نا باقی آدھی میں وہ <laughs> <laughs> باقی آدھی اس نے ایسی خوبصورت لکھی ہے کہ اس کے اندر اس کے عقیدے کی تردید بھی ہوتی ہے تعلیم بھی ہوتی ہے <laughs> <بھی. laughs> اور مسئلہ ہے یہ کہ کیا رسول اللہ کا نظیر پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی <laughs> <laughs> بڑا اہم سوال تھا یہ اس باور میں تو اس میں یہ جو ہے نا کہ غالب نے کس انداز سے یہ بات اس میں کہی ہوئی ہے یہاں وہ یہ شخص یہ نیا ہے تو وہ مسئلہ آگے سارا جتنا بھی جی ہے وہ اس میں ہے غالب بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے پھر یہ اللہج بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو او اور اس کے بعد تو جناب ابلیز آ رہا ہے اگر کہ اس کا کچھ اور ہے موقع پھر لیکن بہرحال یہ دونوں مسئلے بڑے اہم آ رہے ہیں اس لیے ہم آج قبل دقت اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ جب ہماری معاف پوری ہو خاص طور سے حجیب صاحب ہوں تو اسے ہم اس وقت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم آج صرف سفر ایک سو چھیالیس تک آئے ہیں بلکہ ایک سو چھیالیس میں بھی جو سوال ہے زندہ روز کا اس کو ہم آئندہ دیں گے